اللہ کے سبق بھی خراب ہوتے اللہ دیا خراب ہوتے دل میں جس آدمی کو یعنی جس آدمی کی جو رائے ہو اس کو نر اصول ہے ہمارے پاس تو ابھی پیسے آتے نہیں جب آتے ہیں تو اگر کوئی کہہ اس طرح تقسیم کرو ہم تقسیم کریں لنگر میں لگا تو لنگر میں کہتے بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دے ہی کرمایا کہتے دمدار مقصود نہیں مصرف مقصود ہے جو طلبا کی جو چیز ہو جس طریقے سے کیا ہے؟ کیوں؟ oh, nee, nee. میرے مجھے اس یہ ہے لیکن میں پہاڑ کے ہاتھ میں رکھتا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و حفظ العلم یہ باغ ہے دربیا حفاظت کہ علم کی حفاظت کرو پہلے واز واز بالعلم کا ذکر تھا اب یہاں حفاظت العلم کا ذکر ہے کہ اس علم کو محفوظ کرو اب امام بخاری رحمہ اللہ مقصد باب یہ پیش کرتے ہیں کہ علم کی حفاظت جب مرغوب ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ علم کی حفاظت کیسے ہوگی امام بخاری رحم اللہ طریقۂ حفاظت علم بتانا چاہتے ہیں نمبر ایک اس کے دو طریقے ہیں نمبر ایک حفاظت علم کا طریقہ اظہار علم ہے اس علم کا اظہار کرو اس علم کی تعلیم کرو ٹھیک ہے نمبر دو طریق حفاظت علم طلب الدعاء من الکابر ہے طلب الدعاء من الکابر ہے <تصفح> کتنی چیزیں ہو گئی دو چیزیں ہو گئی مقصود اشارے حفاظت علم ہے طریقۂ حفاظت علم دو ہیں ایک ممارست فی العلم اشتغال فی العلم کہ اپنے آپ کو علم میں مشرول رکھو یہ اشتغال پھر العلم بے تدریس ہو یا بال ہو ٹھیک ہے بال اظہار ہو نمبر دو حفاظت علم کا طریقہ کیا ہے طلب دعا من الکادر کہ اپنے بڑوں سے اپنے حفاظ یعنی ذہن کے لیے دعائیں مانگا کرو بس یہ دو چیزیں ہیں اس کو باز محدثین اس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ طریق حفاظت علم ممارس یعنی کیا ہے اشتغال فی العلم درس اظہار ہے اور اسی طرح امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ذہانت پہ ناز نہیں کرنا اپنی ذہانت پہ ناز نہیں کرنا بلکہ اکابر سے دعا کرتے ہوئے اپنے نفوس میں انتصاری کرنی ہے بس اور کس میں کچھ بھی نہیں ہے آگے جاؤ لانو جلدی کرو فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ اب دیکھو حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہریرا فرماتے ہیں کہ مجھ پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابا ہریرا نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی صحبت کا زمانہ بہت کم ہے اس لیے کہ کہ ابا ہوریرا کب مسلمان ہوئے تھے سات ہجری میں غز و خیبر سات میں ہوا ہے تو جب ساتھ میں یہ مسلمان ہوئے تو سات آٹھ نو دس تو گو کہ کچھ ساڑھے تین سال یا کچھ کم چار سال نبی علیہ السلام اسلام کے ساتھ ان کی مصاحبت رہی ہے اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال اور چار سال کا طالب علم ہے اور اس کی روایات جو ہیں دس دس سال جیسے انس دس سال رہے ہیں تو دس دس سال شاگردوں سے اس کی روایات کیسے زیادہ ہو گئی ہیں اب بات سمجھتے ہو تو امام ابوک کے کوئی تقریباً یا غالباً یہ اعتراض یا یہ بات پہنچی ہوگی تو اس لیے امام ابو ورا نے فرمایا کہ لوگ تو مجھے اکثر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کا اعتراض بے جا ہے یہ جو میں نے کثرت حجیز کی ہے اس لیے کہ قرآن کی دو آئے ہیں کہ کتمان حت نہ کرو کتمان علم گناہ ہے تو میں نے نبی سے جتنا علم سنا ہے میں نے سب ظاہر کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ عقل صحبت میں تھوڑی زمانے میں کثیر ہٹی کیسی ہوگی تو بھائی اعتراض نہ کرو میرے باقی ساتھی دنیا کے کاموں میں مشغول تھے اور میرا کوئی کام نہیں تھا تو اس لیے میرے احادیث ان سے زیادہ ہیں بات سمجھ گئے ہو بس یہ دو باتیں بے شک لوگ کہتے ہیں اکثر ابو را رہ کیا مانا ابو حرا مقصر فلحدیث ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہزار سے پر ہو تو اس کو مقصر کہتے ہیں اب اس تقسیف الحدیث کی وجہ کیا کتاب اللہ اگر نہ ہوتی دو آیتیں قرآن کی قرآن میں دو آیتیں ہیں اگر یہ نہ ہوتی ماں حدت حدیث کیوں کیا ما تو حدیث کوئی حدیث نہ سنا سمجھ گوراسولی اور اور ان گاؤں کے اب یہاں پہ دیکھو کتمان کا مسئلہ تو نہیں القمل گاؤں ہے لیکن میں رات اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہمارے شعب کو اللہ نے قرآن بہت سمجھ گئی کوئی مانے یا نہ میں تو مانتا ہوں اس لیے کہ الحق مستقل مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو امان بہاری کے علاحیم کیوں پیش کرتے ہیں تو رحمانے نے یہ بات لکھی ہے نے اپنے شروع سے سنی ہے کہ جب کسمان کی غلاظت ذکر ہوا کہ کسمان حق بہت بڑا دنیا ہے علم کو نہ چھپاؤ نہ چھپاؤ نہ چھپا چھپانا سو لانا تھے لانا تھے اچھا وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے اظہار لازمی ہے علاؤ تم اِلاؤ تو یہاں بھی ال... ال... ال... قولی الرحیم تک ہو گیا ہے تو یہ وہ آئے پیم کتاب اللہ ہے ٹھیک ہے بھائی اب دوسری وجہ ابا فرماتے ہمارے بھائی مہاجرین تھے کان یشغل اسب کو فل ان کو مشغول کر رکھا تھا علم حدیث کے نشر سے اس بالاسواق کیا بال اسوا کہتے کیا مانا جو کو خرید پروخت میں آگے نا خرید ووخت نے بال اس بازار میں یعنی وہ اپنی ضرورت کے لیے بازاروں میں خرید فروخت کرتے تھے ہمارے بھائی انسواری جو ہیں عمل فی ان کو مشغول رکھا تھا شغل اموال میں بھائی دیکھو یعنی ہمارے صحابہ دو قسم کے تھے مہاجرین بھی تھے تو مہاجرین جو تھے ان کا شغل بازار میں خرید و فروخت کا تھا انسوار جو تھے ان کا شغل بہت زمین دار تھا اور باغات میں محنت وغیرہ تھی و و یہ جو بڈھا شیول منور ملا کئی تمہیں میرے ساتھ و مجھے تمہیں ساتھ لے جائیں بھگوان جب سہاب کرانسما لے تو سب سے پہلا باہور آتا ہے تو مجھ سے کسی نے کچھ ایک شیول تصحابہ. تو اب اب آور جو ہے اس کے رواج کیا ہیں کیوں زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطنی اس پکڑا تھا یعنی یلزم رسول اللہ اس نے یعنی نبی علیہ السلام کی سنگت آپ کے ساتھ رفاقت کو لازم کر رکھا تھا بشے بطنی پھر پھر بدنی کا اپنے پیٹ کو بھرنا بندی خواہ رکھے مانا میں اچھا ہو گیا بشیب پیٹ کی برائی پرویش مانتے پیٹ کی برائی پر لیکن ہم یہاں ادب کا مان رکھیں بے شی یعنی صرف وقت کی گزاری کرنے کا یعنی کام بس یہ بس فرق. اس طرح یمر بس نبی سلامت السلام سلام کے ساتھ یہ س... ہمیش... ہمیشہ رہتی تھی اس حال میں اکتفاق کرنے والے تھے شکم شیری پر اچھی گلتی تھی اور جنگ پتھرا اکتفاق کرتے تھے شکم شیری پر اس پر میں ابھی آگے, آگے بات کروں گی ان شاء اللہ وایا زورو مالا اور حاضر ہوتے تھے اب تو جو کرو سنگیوں ایک طالب علم ہے وہ مدرسے میں رہتا ہے اس کو صبح اور دوپہر کو جو کھانا ملتا ہے اس پہ اکتفا کر کے شب اور اس کے سبق میں ہے ایک طالب علم ہے وہ صبح سے گیارہ بجے تک پڑھتا ہے پھر دو تین گھنٹے باہر گھر جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جناب اسد تک پڑھتا ہے پھر رات اپنے گھر کرتا ہے تو اب یہ طالب علم اور لیل و نہار دارالب علم ان کا ان دونوں میں بہت بوجھ اور بہت بودھ ہے اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے سات سے وقتی ہے اور جو رات دن رہتا ہے اس کا تعلق اور ہے اب ہو سکتا ہے کہ گیارہ تک تو اساتذہ نے درس دیا ہے ابھی تعلیم کی دے ایک استاد تعلیم دے رہا آزاد بیان کر رہا ہے تو طالبان تو گیارہ سے بات سو گئے ہیں تو جو سو گئے انہوں نے کیا دیکھا اب جو جب بیدار انہوں نے سن لیا ہے نا تو اب اور فرماتی کوئی پڑھ کر باغات چلی جاتی کوئی پڑھ پڑھ کر باغات چلی جاتی اور ابو نبی علیہ السلام اسلام کا خدمت تھا تو اس لیے ابو عرح نے بہت کچھ سیکھا ہے اب دیکھو یل زمو میشو پتنی کے ایک معنی یہ کہ نبی مل... مل... میں کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اتفاق کرنے اتفاق ایک... کرتی ہوئے شکم شیری پر اب سمجھ گیا ہے یہ شکم شیری اس کے دو اقتمال ہیں ایک شکم شیری وتوام ہے ایک شکم شیری کیا ہے بےتو آم ہے اور ایک شکم العلم ہے بے کسرت بے کسرت, کسرت الم ال ہے تو شاہ رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ بھشی بتنی ہی کے اندر دو اشتعمال ہیں ایک شکم شیری ہے کس کی اپنی روٹی کے لیے ایک شکم شیری کس کتاب ہے روٹی کے لیے ایک شکم شیری کس کتاب ہے علم کتاب ہے تو گویاسی ابا علیہ رام علیہ السلام السلام کے اس پاس رہ کر اتنا علم حاصل کرتے تھے کہ جی بھر کر علم حاصل کرتے تھے اپنے آپ کو اپنا یعنی ہر علم, علم سے پیٹ بھرتے تھے اتنا علم حاصل کرتے تھے کہ سیر ہو جاتے تھے تو یہ اچھا ماننا ہے تو یہ میں نے ایک دفعہ یہ ترجمہ کیا تھا میں نے یہ بولا تھا اس لیے کہ میں نے کہا یہ شیکم جو روبی سے ہے یہ مزہ نہیں کرتا تو میں نے اپنا ایک اندیا ایک ٹوٹل پیش کر دیا تھا تو پھر میں ایک خط میں بخاری میں کسی مدرسے میں گیا تھا تو ایک عالم نے بھی امام ابو ارح کی باتیں شکم سری علم سے اس کے بعد جب میں نے تراجم شاہ شاہر اللہ دیکھے تو شاہ اللہ رحم اللہ نے بھی یہ لکھا کہ شکم سیری علم میں مراد ہے جیسے ادبی کہتے ہیں یہ علم حاصل کرتا ہے اپنے اس سے تب اٹھتا ہے جب علم سے خوب سیر ہو جاتا ہے تو وہ یہاں کام جی برتی کیا ہے اب اس کو دیکھو تمہارے بخاری میں ہے یہ مان آپ کو تراجم شاہ رحم اللہ نکالو سب و پندرہ تراجم شاہ سب و پندرہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہو گیا بھائی باب سے نل کو دینا کھانا پینا ہو گیا ہے وہ سانا بشبی بطنی اے کانزم ہو ماجری من المدتی وظ مل جیس تو فلان جو حد سیبہ بتنی وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ اتنا سفر کرتا ہے کہ اپنی جی کو بڑھ دیتا ہے اب سمجھ گیا ہے سورج توحبے کی ایک آت حل ہو گئی وہ یش کے سدور قومن yeah. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میں اس کا اپنا مانا کر گا شیخ فرمانے اور مانا تھر جاؤ یہ نیاواری کا ترجمہ ہے ٹھنڈی ہو جائے نا جمین پتھروں سے تو بہت چنگی جگہ ہوتی ہے یش بھی سدھورا تو ٹھہر جائے دل تو یق تو ٹھنڈ پانی سے ہوتا ہے یعنی خود مطمئن ہو جائے تو وہ کہ ابا ہرا اپنے پیٹ کو علم سے سیر کرتے تھے ازمانہ یہ ہو گیا کہ باقی لوگ اشتغال سے دنیا کرتے تھے یعنی اپنے آپ کو دنیا کے مال و زرسی بھی سیر سیرار کرتے تھے اور حضرت ابا ہریرا اپنے آپ کو صرف علم ہی سے سیر کراتے تھے تو جب ایسی کیفیت تھی تو پھر کیوں اس کی حدیث سے زیادہ نہ ہو بابا اچھا آگے جاؤ ذابسه قريش ابن ابي ذئب ابن عبن عبن عبن بوريو. بوريو. سبحان اللہ امام بخاری سے روح روخ اللہ پاک اربا خرب رحمت نازل فرمائے اس کے بعد صرف ان محدثین کو جو انہوں نے کوشش کی امام بخاری کے مطلب سمجھنے کو اس لیے کہ امام بخاری کا مطلب سمجھنا بھی بہت مشکل تھا تو میں زمین شیلم کی بات کو کیا بتائے تھے ابھی کہ حفظ علم کے دو طریقے ہیں تو ایک طریقہ تو ہم پڑھ گئے ہیں نشر کر دوسرا اپنے ذہن پہ ناز, ناز نہیں ہونا اقادر سے, یا رسول اللہ سے بہت سنتا ہوں. بھول جاتا ہوں حدیث بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں اچھا ابا ایسی بات ہے چادر بچھاؤ جب حضرت اباورے میں چادر بچھائے تو دیکھے تو کرو تبی علیہ السلام نے اپنے دو نوہا کیے لطف لب کے لف اے اے سب فرمائے یوں یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر تو کہ یہ لب برنا ایک امر مخصوص کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ غلط پڑا ہے نا اس سے ایک لب بر کے ضرورت ہوبی علیہ السلام کب آؤ ٹھیک ہے اب فرما کے جاؤ اس کے بعد تمہیں نسیان نہیں ہوگا ابور فرماتے کوئی بات نہیں بھولی ہے رس اللہ حدیث کثیرہ میں آپ سے تو بہت سی رواج سنتا ہوں سا ہو بھول جاتا ہوں اس کو اس کی رواج بھول جاتی اب دیکھو میرے بات آپ نے میں کتاب و فضال قرآن یہ بات سنی ہے کہ پر کریم جس کو یاد ہو جائے اور اس سے بھول جائے تو یہ نہیں کہنا کہ نصیب ہو بل یہ کہے گا مجھ سے تو نہیں کہے گا کہ میں نے میں نے بلا دیا ہے کیا کہے گا مجھ سے بلایا یہاں ادب ہے اب اب کیوں کہتا ہے کہ میں اس کو بلا دیتا ہوں ہاں نہیں سمجھتے ہو تو ایک بات یہ ہے کہ طالب علم ہے طالب علم اپنے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام اسلام کے سامنے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کے استاد پہ روب غالب ہو جاتا ہے تو وہ ایک بات کرتے ہوئے اسے دوسری بات نکل جاتی ہے جیسے یہ بات مشہور ہے یہ جو شمس آباد کے جو ملک تھے نا یہ بڑے تھے تو ایک آدمی آیا تو السلام کے جگہ کہتا ہے یہ جی ملک شمس آباد یہ مشہور ہے چھت میں نا ملک ملک وہ تو کہتے السلام علیکم لیکن السلام اس سے روبن بھول گیا سمجھ اس ابا اباوریرا پہ روب غالب ہو گیا تو انساہو کہہ دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نشیطو و نصیتوں کا فرق جو ہے یہ قرآن کریم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور اس کے لیے آپ نصیت بھی کہہ سکتے ہو اور نصیتوں بھی کہہ سکتے ہو آپ سمجھ گئے ہو اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں لاڈلا پن یہ عبداللہ اللہ کے توجے ہے اس کو کیا کہتے ہیں لاڈلہ پن لاڈلا پن جانتے ہو نا محبت تیزہ یہ آپ کے تو بڑی باتیں سنتا ہوں لیکن بھولا دیتا ہوں کیا معنی مانا نسے بھول جاتے ہیں تو انشاہو کیا ذکر تو انساہو ہے لیکن مراد نشی نسیتو ہے تو مانا انساہو بلا دیتا ہوں اچھا پرناب سا کا بچھا دی اتنے چادر کو فاپا ستارے بچا دی تو نبی علیہ السلام نے چلو اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا اچھا اب یہاں رواج مقدر ہے فاغ رفا بھی ٹھیک ہے بھاتو بیس سے کیا پھر اس کو چادر میں ڈال دیا حضرت فرمائے چادر کو اپنی سینے سے لگا لے تو اباٹمی نے اپنی سینے سے لگا لیا فمان حسید شیم بادو کوئی چیز بھی شیم نہ کوئی چیز بھی اس کے بعد مجھ سے نہیں بھولی گئی ٹھیک ہے آگے جاؤ کیا بک بخاری اس مشکل ہے اس وجہ ابراہیم منذر کہتا ہے حدثنا ابن کو دیکھ بھا بس ابراہیم شیخ بخاری استاد ابراہیم منذر کہتا ہے کہ حد دسنا ابن ادیب کو ان بحاظہ روایت مزکورہ کو مجھے اس نے بھی سنایا ہاں ابراہیم منذر نے تھوڑا سا اس روایت میں زیادت کی ہے وہ کیا ہاں ابن کہتا ہے بیدی ہی بس کو الگ کرو پاغارا فا بے دوسری کے بیدی تو مخصوص اس رواج کا فرق کرنا ہے اس اور رواج چولہ میں ہی بات ہے اور اس دوسری بات میں خود کہ اب بخاری مشکلہ ہے اس میں اشارہ ہے اس اس روایت اور پیل روایت کے تفاوت میں پیل روایت میں فاغار اپا بھی فقط ذکر ہے اس میں فی نہیں ذکر اس روایت میں فی ہی کبھی ذکر ہے مقصود کیا ہوا ان روایتیں کے درمیان دو فرق ہو گئے پیل روایت میں یا دے ہی تصنیہ ہے فدیک وار روایت میں مفرد ہے پہلے بات میں سی نہیں ذکر خود میں سی ذکر ہے پاگارا فا دے ہی سی ہے. تو چلو یعنی لب بھر کے اس میں ڈال دیا اب سمجھ گئے ہوئے ہو? جاؤ سمجھ گئے <تصفح> یہ اب دوسری مسئلہ رسول مین صلی اللہ فرماتے میں نے یاد نبی علیہ السلطل سے دو برتنے میں نے دو برتنیں یاد کی اس کو کہتے ذکر ذرق و, و, و ارادۃ ال ذکر الحال بہراجل میں نے دو برتنے یاد کیے ہیں مانا کیا میں نے دو علم یاد کیے ہیں دو علم یاد کیے ہیں لیکن اب دو... توجہ کرو اب علم سے تعبیر وا سے کرتے ہیں اس لیے کہ آپ بڑے برتن کو کہتے ہیں تو مین نبی علیہ السلط سے علم کی برتنے ہی برتی ہیں ٹھیک ہے اب محشی شر کہتا کہ سمرات تم نے نبی علیہ السلامۃ اسلام سے دو قسم کا علم یاد کیا ہے اب دو قسم کا علم کیا ہے معاشی ذکر کر کے ایک ہے علم الاحکام تو ایک ہے علم الفتن ایک ہے علم ال... احکام اور ایک ہے علم الفتم تمہیں نبی علیہ السلام سے علم الاحکام بھی یاد کیا ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے علم الفتن بھی یاد کیے ہیں امتحانات وغیرہ آزمائش اور اطلاع کے مسائل سمجھ گئے ہوں اچھا وہ الگ مسئلہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان کیا معنی احکام ظاہریہ اور اسرار اور ظاہری اور, اور اسرار لیکن اچھی بات یہ کہ علم ہو تو احکام عقائد اور فتن یہ میں نے نبی علیہ السلام سے یاد کی ہے فما حد ان میں سے ایک جو کہ علم الاحکام ہے فبا سستو میں اس کو خوب نشر کر دیا ہے اللہ اللہ اور دوسرا قسم کا علم جو علم الفتن ہے فلو بستو اگر میں اس کو نشر کر دیتا کوتیا ہاضل بلوم تو میری یہ گردن ابھی تک کا کوتیا کٹی جاتی میری یہ گردن اگر میں اس علم کو نشر کرتا نا ابھی تک میں زندہ نہ رہتا یہ گردن میرے کٹ جاتی قال ابو عبداللہ کے دل بلحوم مجرت خانے بخاری فرماتے ہیں بلحوم کا معنی مجرس خان کی تصویر نیچے چاہتے نا اور یہ حلق جو ہے ٹھیک ہے نا یہ جو غذا والی رگ ہے یہ نالی یہ ختم ہو جاتی یعنی وہ کہ ابھی تک میرے گردن کوڑا دی جاتی اب سمجھ گئے ہوں اب یہاں سے دیکھو آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں حاشی نے اشارہ کیا ہے بات آخر وہ اس سے تفیہ ثابت کرتے ہیں تو جانتے ہو نا یعنی آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے لیکن کسی کے خوف سے آپ مسئلہ نہیں بتاتے تو یہ جائز ہے آپ کے لیے یہ آپ کے لیے جائز ہے اس لیے شیعہ بھی تفیہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کا یہ قول اشتدار از کو ابلی حریرہ ہم پہ حجت نہیں ہے ایک بات کیوں حجت نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے تم ابو ہو کو مانو اس کے بعد ہم قول ابو ابورہ سیرس لال کریں گے تم ابو ہو کو مانتے نہیں ہو تو سیف اللہ کیوں کرتے ہو یہ ہمارا انسانی جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے بالکل بیان ہی نہیں کیا ہے میں نے تو بیان کیا ہے لیکن ایسا وضاح سے نہیں بیان کیا جس طرح کے علم الحکام بیان کرنا چاہتے چاہیے تھا بات سمجھ گئے ہو یہ دوسرا قسم علم جو کوئی علم الفطن ہے یہ میں نے بیان کیا ہے لیکن اس وضاح سے نہیں بیان کیا جو کہ میں علم الاحکام سے میں بیان کر چکا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہو بابا بات سمجھ گئے ہو ایک بات تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح نشر کرتا نا ابھی تک میں زندہ نہ رہتا تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے بیان تو کیا ہے ہاشن لکھا کیا, کیا, کیا, کیا تھا اجمال تو بیان کیا نا ناؤز بل عمارت من عمارت سبیاں اے اللہ سب سال نہ پہنچا اے اللہ لڑکوں کی یعنی چھوٹوں کی حکومت سے مجھے بچا دی. سے مجھے بچا دیں تو اس سے کس طرف اشارہ ہیں یہ جگہ نما کی طرف اشارہ ہیں ابد زیاد کی طرف اشارہ ہے تو بابا کہہ دیا ہے کہ نہیں کہہ دیا اس لیے اگر کوئی کہے کہ کتمان کیا کتمان تو نہیں کیا ہے لیکن اتنی وضاحت سے نہیں بیان کیا جس طرح کے باقی مسائل وضاحت سے بیان کیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نفس اطلاع ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو اطلاع تو دے چکے ہیں اب بابا سمجھ گئے ہو بات سمجھ گئے ہو باللہ من عمارت سبیا اور اوز بل راسدی ہمارے مہاشی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ حضرت ابو اور حکومت وفات ہو گئے شرط میں وفات ہو گئے تو گو کہ ابا مست دعا بھی تبول ہو گئی ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ مسائل فتن بیان کی ہیں لیکن بیانا نہیں کی اس لیے کچھ ضرورت نہیں تھی بات بات سمجھ گئے ہو تیسری بات یہ ہے کہ فلو بسست بسست کسی چیز کو کھول کر پیش کرنا کھول کر یہ ہوتا ہے کہ نام لینا پھر میں نے نام نہیں لیا لیکن مطلب بیان کیا ہے نام تو نہیں لیا ہے لیکن میں مطلب نے کیا ہے بیان کیا ہے السلام علیکم جی خیر الحمد للہ جی الحمد للہ سب کے آؤ چاند دیر زیادہ ہے بیاض ہوتا نہیں دے بیاض ہوتا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آگے جا جی چلو جی ٹھیک ہے باب یہ باب دربیاں اس کے النصاف للعلماء خاموش رہنا علماء کے لیے علما کی باتوں کے لیے خاموش رہنا ال خاموش ہونا لل علماء کے علماء للعلماء علماء کی بات سننے کے لیے خاموش رہنا بس دیکھو امام بخاری آپ کو اس حدیث میں اس اس بات میں ایک ادب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ادب متعلق کس کے ساتھ ادب من آدابل علم والمعلم المعلم علم اور معلم ایک بات تو اگر آداب علم اور معلم ہو تو معنی یہ ہے کہ معلم صاحب تعلیم دینے والا عدمی جو ہے وہ طالب علم کا لحاظ کرے وہ طالب علم کے لحاظ کرے کیا اگر طالب علم کا کسی مسئلے میں اشتباہ ہو تو اس کو سن کر اس کے لیے خاموش ہو کر بات سنیں یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ اس بات میں ایک ادب ہے من آداب العلم المتعلق و بالمتعلم بات سمجھ گئے ہو دوسری بات یہ کہ سب میں کیا ہے ایک ادب ہے آداب علم سے کہ جس کا تعلق سے ہے متعلم سے ہے کہ طالب العلم کو یہ چاہیے کہ اپنے شیخ کی باتیں خاموشی سے سنیں مسئلہ حل ہو گیا یہ بات سمجھ گئے ہو اچھا اب یہاں پہ ایک تیسرا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری یہاں یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ علماء کے مجلس میں خاموشی اختیار کرو اگر کوئی خاموش نہیں ہوتا تو اسے خاموش کراؤ بس, علماء بس, علماء بس کے مرض میں کیا کرو بس اختیار بس کرو بس اگر کوئی گم ہوتا ہے شور کرتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا ہے تو اس کو خاموش کراؤ بس اب مسئلہ ان شاء حل ہو گیا ہے اسے خاموش کراؤ تیسری بات جو ہے یا چوتھی شہر ہند کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ نے مشکلات میں ایک حدیث پڑی ہے وہ کیسی ہے جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو ان کی باتوں میں وہ مداخلت نہ کرو وہاں کرے ہو جاؤ جب وہ خاموش ہو جائیں تو بات کرو یار کتاب علم مشکات نہ. کسی مجلس میں تم جاؤ اور وہ مشتغل بالکلام ہوں تم نے ان کی باتوں میں مداخل دخل نہیں دینی ہاں اگر بات کرنی ہے تو انتظار کرو وہ خاموش ہو جائیں تو پھر بات کرواتی مشکات اب امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفیہ کرتے ہیں اگر آپ کسی مجلس میں جائیں وہ خاموش ہوتے نہیں تو پھر کیا ہو آپ سارے دن وہاں کھڑے رہیں امام بخاری یہ فرماتے ہیں اس مجلس کی حیثیت کو دیکھو اگر وہ مجلس علم میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی سنتے رہیں لیکن اگر وہ مجلس علم میں نہیں ہیں اور خود خاموش نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو خاموش کرانا گناہ نہیں ہے ابا اب سمجھ گئے ہوں اس سے جماعت تبلیغ کے لیے ایک درس نکل گیا ہے تم تبلیغ کے لیے جاتے ہو واز کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے لینڈ دین میں مستغرق ہیں ہاں بھائی چین کس طرح ہے ہاں اس طرح ادھر ہے تو تم کہہ دو بھائی دوست ایک منٹ کے لیے دونوں بات سن آپ کہہ سکتے ایک منٹ کے لیے دونوں بات سنی ہاں جی بات بیان کریں یہ کہ سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے تشریف لیں یہ گناہ نہیں ہے ہاں اگر وہ دکان میں یا مجلس میں بیٹھے ہیں اور قال اللہ اور رسول میں مشہور ہے تو پھر تم بھی وہاں خاموش ہو کر ابا ہو مرد کی حیثیت دیکھو اگر مجلس علم ہے تو خاموشوں کا سنو اگر مرد غیر علم ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو خاموش کرنے میں نقصان نہیں ہے تو انسات کر لو انہیں خاموش کرا دو ابا سمجھ گئے ہو یہ اچھی بات ہے چلو و قال الرسول الله عليه وسلم قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال جریل جا ان لوگوں نے خاموش کرا سبحان اللہ. ان لوگوں کو خاموش کرا کسی معلوم ہو گیا کہ امیر خاموش کروا سکتا ہے طلبا تکرار کر رہے تھے اور مہمان آ گئے ٹھیک ہے استاد گیا طلبا تکرار کرتے ہیں استاد کہہ سکتا ہے وہی سوال لیکن یہ ایک دفعہ تاریخ نہ بچا ایک دفعہ جو ہے یہ اس کو تاریخ نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو مقرر مقرر ہو ٹھیک ہے دروازے کو یوں خاموش اس کا اس نے کہ یہاں جریل کو حکم دیا کس نے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جن لوگوں کو خاموش کر بات سمجھ گئی ہو اب ظاہر بات ہے کہ کس چیز میں خاموش کرا اس لیے کہ امیر کے بات کے لیے کی بات سننے کے لیے نبی پاک کی بات سننے کے لیے تو اگر علمی بات کسی کو سنانا ہو اور لوگ مشتقل بھی امور دنیا ہو تو ان کو خاموش کرا ایک بات یاد ہے لوگ ان کو خاموش کرا لیکن ان کو خاموش ہونا چاہیے تھا لیکن اگر ان سے مذبر نہیں ہے تو خاموش کرا جب خاموش کرا گے فقالف رمایہ پاک نبی پاک نے لا ترجو بازی کفارن یزر و رقاب حکمر باز اس کی بہترین توضیح محشنی کی ہے اگر یزرب و رقاب حکم یہ جملہ لا ترجو بازی کفارن کی تفسیر ہو اور توضیح ہو تو معنی یہ کہ لا ترجو بادی کفارن لا ترجو بازی کک فارم لا ترجادی با مشدین بالکفارے اب سمجھ گیا ہے نا نہ بنو کفار کی مشابت کرنے میں مجھ... کفار کی مشابت کرنے کرنے والوں میں ٹھیک ہے ایسی یز ربو جملہ یہ مبینہ ہے جملے رولا کے لیے نہ بنو مت مجھ... نہ کفار سے مشابت کرنے والے یزرب و باز و کم کہ تم ایک دوسروں کی گرد میں اڑاؤ کفار تو ایک دوسروں کی گرد اڑاتے ہیں تو تم ایسا نہ کرو کہ ایک دوسروں کی گرد نہیں اڑاؤ مسئلہ ہو گیا جملہ ثانیہ مبینہ ہوگا کس کے لیے ماقبر کے لاتو بازی مشبینہ بالکار یا باز میرے پاس کفار سے مشابت کرنے والے نہ بنو کہ ایک دوسروں کی گرد نہیں اڑاؤ خبر خلا سکو دوسری توجہ یہ ہے یہ دونوں مستقل کلام ہیں دونوں کیا ہیں مستقل کلام ہیں تمہارے لا ترجو بازی کو نہ بنو مجھ سے بات کفر کرنے والے بس کیوں اب یزو باز تم رکاب و باز مانا کہ تم مارو مارے باز تمہارے رقاب و رکاب اوروں کی گردنیں کیا مانا میرے بات نہ بنو اگر کافر بنو گے تو تمہاری گردنی اڑائی جائیں گی کیوں اس لیے تو کفر ارتدا ہے اور مرتد مرتد مغی ہودم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو لا ترجو بازی کفار میرے بات تم, تم کفر کافر نہ بنو کافر نہ بنو اگر کافر ہوگے تو یزر و بازم راحو بادن پھر تمہارے مسلمان تمہارے مرتدین کی گردنی اڑائیں گے یجرب مانو الگ جملہ ہے یجر ماریں گے بعض حکم بعض تمہارے مکمنی نکابن گردنی مرتدین کے اگر تم ایمان کو چھوڑو گے مرتد بنو گے تو پھر تمہارے گردنوں کو بڑھایا جائے گا آپ سمجھ گئے ہو بابا تو اوپر حدیث نے لکھ دیا ہے کہ نہیں یعنی فری ودیان ہے دونوں چیزیں दो نہیں جمع ہوتی ہیں یہ تو دو چیزیں جمع یہ تو